آگے گیارہواں رقو ہے کہف کا اور سولہویں پارے کا دوسرا رقو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد سلام پڑھیے اللہ محمد اور آپ سے پوچھتے ہیں حضرت ذوالقدن کے بارے میں حضرت ذوالقدن ایک مستند قول کے مطابق نبی نہیں ہے آپ اللہ کے ولی ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ کل اے محبوب آپ فرمائیے علیہ کم منہ قریب میں تم پر ان کا ذکر پڑھ کر سناؤں گا ان نہ بے شک ہم نے مکن نہ لہو فل اردی حضرت ذوالقن کو زمین میں بہت زیادہ قوت عطا فرمائی وہ آتے نہ من کل شعی ان اور ہم نے انہیں ہر چیز میں سے سامان دیا انہیں ایک بادشاہ کے لیے جو قوت جو فوج جو طاقت ہونا ضروری ہے وہ ساری چیزیں حضرت ذوالقرن کو عطا کی گئیں حضرت ذوالقرن کا واقعہ ہمارے لیے یو بھی نصیحت ہے کہ حضرت ذوالقرن پوری دنیا کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہماری ایک چھوٹی سی دکان ہو تب بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ساری توجہ دکان کی طرف ہوتی ہے آپ سوچیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو لیکن اس کے باوجود حضرت خزر حضرت ذوالقرن حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں اور نبیوں کے واقعات پڑھیں تو کوئی کاروبار کوئی ان کا سودا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت القنعین جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں موجود ہے جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے آپ بڑے لمبے لمبے سجے کرتے اور بڑا لمبا لمبا قیام کرتے خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو مفسرین نے بیان کیا کہ آپ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ دو دو مہینے تک آپ نماز میں کھڑے رہتے اور جو واقعہ آخر میں پیش آیا کہ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا وقت وصال اب قریب ہے تو آپ نے کہا اے پروردگار یہ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اگر میرا وشال ان پر ظاہر ہو گیا تو پھر یہ بیت المقدس کی تعمیر چھوڑ دیں گے اللہ تبارک تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا آپ نے اصلیہ ہاتھ میں اور اسے کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھی چونکہ جنات کی دیکھتے تھے کہ آپ دو دو مہینے تک نماز میں قیام کرتے وہ یہ خیال کرنے لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی پورے ایک سال تک آپ اس طرح کھڑے رہے اور جنات ایک سال تک بیت المقدس تعمیر کرتے رہے پھر دیمک نے اس لکڑی کو جب ختم کر دیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ ایک سال سے آپ کا وصال ہو گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جھنجٹ اور دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالی جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہر وقت ہماری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے اور جب ہم نماز پڑھیں تو کاش ایسا ہو جائے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو توجہ کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھنے کا عادی ہے اس کے بعد وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا فت بند بس ایک سامان کے پیچھے وہ چلے سامان سے مراد آب حیات کا چشمہ ہے حتا ادا بالاغ مغرب شم سے یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے وجہ دہا تغروب فی آئین آپ نے پایا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک کیچڑ کی دلدل میں اس سے مراد یہ نہیں کہ سورج وہاں ڈوب رہا ہے مراد یہ ہے کہ مغرب کی طرف آپ نے سفر کیا سفر کرتے کرتے ساری آبادیاں ختم ہو گئیں اب مغرب کی طرف کوئی آبادی نہ تھی وہاں آپ کو ایک دلدل نظر آیا جو کیچڑ کا دلدل تھا بس اس سے آگے کوئی آبادی یا زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہا وہاں آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے مراد یہ ہے کہ جب آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ڈوبتا ہوا سورج ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر جا رہا ہے تو اسی طرح آپ نے یہ منظر دیکھا اتنا لمبا سفر کیا کہ مغرب کی طرف اب کوئی آبادی باقی نہ رہی اس مقام پر جو آخری آبادی آپ نے دیکھی وجاد ان دہا قومن تو آپ نے اس مقام پر ایک قوم کو دیکھا حضرت ذوالقن جس جس قوم کے پاس سے گزرتے اسلام کی دعوت دیتے جو اسلام لے آتا حکومت انہی کے ہاتھ میں دے دیتے بادشاہ تو آپ ہیں لیکن اس ملک کا نظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتے اور پھر حضرت ذلقن اور آگے آپ تشریف لے جاتے اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ بعض لوگ کافر ہیں اور آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے جہاد کرتے حضرت خضر علیہ سلاۃ والسلام کی شریعت میں حضرت رز القرنین پر یہ لازم تھا کہ لوگوں پر دو چیزیں پیش کریں اسلام پیش کریں اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پہ جہاد کر کے سب کی گردنیں اڑا دیں آپ کا یہی معمول تھا یہاں تک کہ آپ اس مغرب کا سفر کرتے کرتے لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے آخر میں پہنچے کلنا ہم نے کہا یا ذلقر ذلقر اما ان تو آس دی اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو عذاب دیجیے ان کے خلاف جہاد کیجیے وہ اما ان تک تاخیر خوشنا اور اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کے معاملات میں بھلائی کو اختیار کیجیے قولا ذوالقرن نے عرض کی اما من غلما بہرحال جو کوئی ظالم ہے مشرک ہے کافر ہے ایمان نہیں لاتا فَسَوْفَنُ عَذِّبُهُ ان قریب ہم اسے سخت سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدُ الٰہ ربِّهِ پھر وہ لٹائے جائے گا اپنے رب کی طرف فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ فَسْا اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا یعنی دنیا میں ہم اسے شدید تکلیف دیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور پھر اس حالت میں یہ مرے گا تو کل وہ روز قیامت اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ اماں اور بہرحال من آمنا جو کوئی ایمان لے آئے وہ عامرس اور اچھے عمل کرے فلح جزا حسنا۔ اس کا صلاح بہت ہی اچھا ہے اسے ہم یہ صلاح دیں گے کہ اس کا ملک اسی کے لیے ہوگا ساری نعمتیں وہ استعمال کر سکیں گے وسع نقول لہو مین امرینا یوس اور عنقریب ہم اس کے لیے ہمارا کام آسان کر دیں گے یعنی اس کو کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی ہوگی ہم اس کے لیے آسانی کریں گے سم اتما سہ پھر آپ نے ایک سامان کو آب حیات کے چشمے کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ سفر مشرق کی طرف کیا حکا ادا بالغ متل شم یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے بنا دے کہ یہ دنیا کی آخری آبادی تھی کہ اس کے بعد کوئی اور آبادی نہ تھی اور سورج طلو ہو رہا تھا یہ بالکل میدان میں آبادی تھی سورج کے طلوع ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی جیسے آپ بالکل سیدھے میدان میں کھڑے ہوں تو سورج طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے وجہ دہا تلا نے میرے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے لم نہ جا ل مندو نیتو کہ اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی اور چیز آڑ نہیں ہے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی درخت ہے اس طرح وہ زمین پر رہتے ہیں اور کوئی آبادی بھی نہیں اس آبادی کے علاوہ کزالی کا اسی طرح انہوں نے کیا یعنی اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے ان کا ملک باقی رکھا اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہیں حضرت ذلقرن نے قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیا وَقَدْ آحَتُنَا بِمَا اور بے شک حضرت ضلع کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں یعنی ہمارے علم نے ان کے پاس موجود تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم ان کے تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں سما اتبا پھر ایک سامان کے پیچھے وہ چلے یعنی چشمہ آب حیات کی تلاش میں اذا بلغ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے اب یہ سفر شمال کی طرف تھا وجد امدنی تو انہوں نے ان پہاڑوں کے اس طرف ایسی قوم کو پایا لو نہ جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات اور حضرت ذلقرن ان کی بولی نہ سمجھ سکتے تھے تو یہ اشاروں میں گفتگو کرنے لگے اور اشاروں اشاروں میں انہوں نے کہا قالو و بولے یا ذلقرن اے ذلقرن ان نہ بے شک یا جو جا یا اور ما جوج مفتو نفیل زمین میں فساد کرنے والے ہیں یا جوج اور ما بارے میں جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے یہ جنات یا کوئی اور مخلوق یا جانور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ یہ انسان ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یا فس میں نو کی اولاد میں سے ہیں یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے اور پہاڑوں میں رہنے والے جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں یہ بچھو بھی کھا جاتے ہیں سانپ بھی کھا جاتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں انسانوں کے خون کو چوس لیتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے اور پینے والے لوگ تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مسئلہ یہ تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے صرف ایک جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یہ لوگ آتے تھے چاروں طرف بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے غاروں میں یہ پہاڑ جو میلوں تک پھیلے ہوئے تھے ان پہاڑوں کے غاروں میں وہ رہتے اور سال میں ایک موقع ایسا آتا کہ وہ ان پہاڑوں کے غاروں سے نکلتے اور پھر اس ایک راستے سے نکل کر وہ پھیل جاتے لوگوں کا خون پی جاتے قتل و غارت گری کرتے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا وہ لے کر غاروں میں چلے جاتے پھر چھ مہینے تک بسا اوقات ایک سال تک وہ غاروں میں رہتے اور جو وہ لے گئے تھے اس سے وہ گزارا کرتے پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نکلتے ان لوگوں نے کہا ایک راستہ ہے جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں باقی چاروں طرف اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جس پر وہ چڑھ نہیں سکتے آپ اگر یہ راستہ بند کر دیں اور کوئی دیوار بنا دیں تو یہ میلوں پھیلے ہوئے پہاڑوں میں قید ہو جائیں گے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے نکلیں گے نہیں فہل نہ جلو لکا خرجن ہم آپ کے لیے مال جمع کریں الا ان تج آلہ بے نا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں صدق کے معنی دیوار اولا حضر نے فرمایا ماں مکننی فی ربی خیرون میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے بقوة تم طاقت سے میری مدد کرو یعنی محنت مزدوری کے کام کرو اور جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرو باقی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے اجعل عال بئی ردمہ بئی تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا ردمہ کے معنی دیوار آڑ پہلے تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا وہ لوہے کے تختے لے کر آئے پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہ لوہے کے تختے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کرو آ میرے پاس لے کر آؤ زبر حدیث لوہے کے تختے اب دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو دیوار بنائی جا رہی تھی اس کی جو تدبیر آپ نے یہ فرمائی کہ پہلے تو زمین کی کھدائی کی کھدائی کر کے اتنا آپ نے کھدا کہ پانی نکل آیا پھر پگلا ہوا سیسا وہ ڈالا گیا اور اس پر بنیاد مضبوط کی گئی شیشہ نہیں سیسا شیشے کو پگلا کر اس میں پتھر ڈالے گئے اور اس سے اس دیوار کی بنیادیں مضبوط ہوئی پھر یہ پتھر آپ اوپر لے کر آئے اور پھر آپ نے ان کے کے ساتھ لوہے کے تختوں کو جوڑ دیا اب ان لوہے کے تختوں کو بلند کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان لوہے کے تختوں کو پہاڑوں کے برابر آپ نے کر دیا ہر تختے کے درمیان لکڑی کے تختے رکھے گئے تاکہ جب آگ لگے تو بیچ کی یہ لکڑی ہے وہ جل جائے اور اس سے لوہے کے کنارے پگل جائیں اور پھر لوہے کے کنارے جو پگلے ہیں تو دو تختوں کے کنارے جب پگلے ہوئے ہوں گے تو آپس میں یہ جوائنٹ ہو جائیں گے اس طرح یہ پوری ایک لوہے کی دیوار بن جائے گی یہ آپ نے حکمت عملی اختیار فرمائی کہ لوہے کے تختوں کے بیچ میں جو لکڑی ہے وہ جلے گی تو اس سے لوہے کے کنارے پگھل جائیں گے اور پگل کر جب لکڑی تو جل کر راکھ ہو جائے گی تو دونوں کنارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر یہ دونوں جڑ جائیں گے اور جب یہ جڑ جائیں گے تو اس طرح تختے جڑنے سے پوری ایک لوہے کی ایک دیوار تیار ہو جائے گی حتی یہاں تک کہ پیدا سا بہین سود سود کہتے ہیں کنارے کو یہاں تک کہ جب یہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کے کنارے تک پہنچ گئی فخو فرمایا آگ لگاؤ حتا اذا نارن کہاں تک کہ جب یہ پوری دیوار آگ بن گئی کہ لوہا بھی جل رہا ہے لکڑی بھی جل رہی ہے اور پھر یہ پوری دیوار ایک لوہے کی دیوار بن گئی اور مکمل تمام تختے جو ہیں جڑ کر ایک ہو گئے تو فرمایا قلعہ اشاد فرمایا اتونی افرغ علیہ علی قط فرمایا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا پترا کہتے ہیں پگلے ہوئے تانبے کو میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ اف تاکہ میں انڈیلوں علیہ اس دیوار پر قت ر ہوا تانبا اب یہ لوہے کی دیوار جس پر تانبا چڑھا دیا گیا فمس پس یہ اس پر غالب ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے یعنی یا اور ماجوج اس دیوار پر غالب نہیں آ سکیں گے چڑھ نہیں سکیں گے لہو نقبہ نقب کہتے ہیں سراخ کرنا اور وہ اس دیوار میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے اولا ہزا راہ میں ربی آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے فزا جا و ربی یہ دیوار کب توڑیں گے یہ قرآن کی آیت اس سیڈی کا رد ہے کہ جس میں قرآن کے تاریخی مقامات دکھاتے ہوئے بے شمار غلطیاں کی گئی ہیں ایک غلطی یہ بھی ہے ٹوٹی ہوئی دیوار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت ذوقرن کی بنائی ہوئی دیوار تھی جو ٹوٹ گئی یہ دیوار نہیں ٹوٹی اس لیے کہ یہ جب ٹوٹے گی تو یاجوج محجود دنیا میں آ کر فساد کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی حدیث بھی اس سیڈی کی مذمت کرتی ہے کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یاجوج محجود یہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہوں گے فیدا جا وادی پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت قریب آ جائے گی جا اللہ تبارہ کو تعالی اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اس کا سبب یہ ہوگا کہ یہ لوگ روزانہ توڑتے ہیں اور جب آپ جانتے کسی دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کو کھودا جاتا ہے جب یہ توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل اسے دوبارہ ہم توڑ دیں گے جب کل آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے لیکن جب قرب قیامت ہوگا تو ان میں سے کوئی کہے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے پھر کل ایسا ہوگا کہ وہ آئیں گے تو جتنا انہوں نے توڑا ہوگا اتنا باقی رہے گا دیوار دوبارہ مضبوط نہیں ہوئی ہوگی وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نکل آئیں گے فرمایا و کان و ربی حق اور میرے رب کا وعدہ ضرور سچا ہے وہ ترک نا بادم یو مین یمو اور ہم اس دن انہیں نکالیں گے چھوڑیں گے اس دیوار سے یہ موجوں کی طرح چل رہے ہوں گے یمو جو بعد یعنی ایک موج دوسرے موج میں جیسے گھستی ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اگر نکل رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر بہ رہا ہو تو اس طرح یہ دیوار سے نکلیں گے کب نکلیں گے قرب قیامت وہ نو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سور پھونکی جائے گی جمع کو جمع کر دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب یاجوج موجود نکلیں گے تو زمین میں فساد کریں گے دنیا کا پانی پی جائیں گے ساری چیزیں کھا جائیں گے جانوروں کو یہاں تک کے سانپ اور بچھوں کو کھا جائیں گے انسانوں کو قتل کرنا شروع کریں گے حضرت عیشا اعلی نبینہ ولی سلاۃ وسلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر آپ جمع ہو جائیں گے اور یاجوج ماجوج قتل و غارت گری کر رہے ہوں گے پھر ایسے موقع پر خدی سے میں ہے کہ یہ غرور و تکبر کا شکار ہو کر کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا آؤ آسمان والوں کو قتل کریں پھر یہ تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے ان کے تیر خون آلود واپس آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم آسمانی مخلوق کو قتل کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاح و کو حتور پر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کے وسیلے سے یاجوج ماجوج کے ہر فرد کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے حدیث پاک میں فرمایا جب یہ ہلاک ہوں گے تو اس کثرت سے ہوں گے کہ زمین میں چار انگل جگہ ایسی باقی نہ ہوگی جہاں پر ان کی لاش نہ پڑی ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے اب پرندے سے وہ مطلب مت مطلب مطلب لیجئے گا چھوٹے چھوٹے پرندے وہ بہت بڑے بڑے پرندے ہوں گے وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلط والم کوہ تور سے اتر کر زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے ہی ہوں گے کوئی کافر دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نہ رکھیں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو آپ قتل کر دیں گے اور یہودی اور عیسائیوں کے لیے اور کافروں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو باتیں رکھیں گے آپ فرمائیں گے یا تو اسلام لے آؤ یا پھر قتل ہونے کو تیار ہو جاؤ پھر پوری دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہوگا اور کوئی کافر دنیا میں باقی نہ رہے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلط کا وسال ظاہری ہوگا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کی تدفین ہوگی آپ کا مزار اقدس بنے گا اور پھر کچھ عرصے تک لوگ ہدایت پر رہیں گے پھر آہستہ آہستہ کفر پھیلنا شروع ہوگا اور پھر کافروں کی کثرت ہو جائے گی یعنی آپ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وشال کے بعد بھی کچھ عرصے تک دنیا کا وجود رہے گا شیطان بیکانے میں کامیاب ہوگا پھر قیامت سے چالیس سال قبل قیامت سے چالیس سال قبل ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی اور جتنے مسلمان ہوں گے سب انتقال کر جائیں گے اب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا سارے کافر ہوں گے اور چالیس سال تک ان کافروں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی یعنی اب جب قیامت آئے گی تو کوئی کافر چالیس سال سے کم عمر کا نہیں ہوگا لوگ اپنے کاروبار میں مست ہوں گے اور کاروبار اور بزنس اور دنیا کے معاملات چل رہے ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سور کی آواز ابتدا میں بہت باریک اور میٹھی ہوگی لوگ کان لگائیں گے اور بہت ہی جلد یہ آواز اس قدر خوفناک ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل بند ہو جائیں گے پھر یہ آواز مزید خوفناک ہوگی اس آواز کی حیبت سے پہاڑ ریزہ ریزا ہونے لگیں گے مکانات اڑنے لگیں گے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جس وقت سورفوں کی جائے گی سوری یاسین شریف میں اس کا بیان موجود ہے کہ لوگ ایک قدم وہ چلنے کی جرت نہیں کر سکیں گے جو جہاں ہوگا مر جائے گا کوئی اپنے گھر کے باہر ہے تو گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا کوئی ایک جملہ وسیعت کا نہیں کہہ سکے گا یہاں تک حدیث سے پاک میں ہے کہ دکان پر اگر کسی کپڑے کی دکان پر لوگ موجود ہیں اور دکاندار نے کپڑا پھیلایا ہے اور خریدار دیکھ رہا ہے تو خریدار کو کپڑا دینے کی فرصت واپس نہیں ہوگی اور بیچنے والے کو کپڑا سمیٹنے کی فرصت نہیں ہو فوراً ان پر موت اور قیامت کو نافذ کر دیا جائے آج سے تقریباً کئی سو سال قبل کفار مذاق اڑاتے تھے کیا آواز میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے لیکن جب سائنس نے اس قدر ترقی کی اور امریکہ نے جب ایٹم بم کو گرایا جاپان پر تو ایٹم بم گر کر اس کے گرنے سے اور اس کی حرارت سے جو تباہی ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی اس کے گرنے پر جو زوردار آواز ہوئی تو جس مقام پر گرا اس کے قریب جو پہاڑ تھے یہ جو مکانات تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تو آواز میں یہ طاقت جب ایٹم بم کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ وہ قریب کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے تو جب اللہ تعالی قیامت کو نافذ فرمائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس آواز سے اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے یہ ایسی بات تو نہیں جو عقل میں نہ آئے آج بھی دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بم دھماکہ کہیں ہو لیکن اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے اور دور مکانات کے شیشے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو آواز میں بھی ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے وہ اردنا جہنم یوم عل کا <عَرْضًا> فری نا کافروں کے لیے ہم جہنم کو پیش کریں گے اللہ اکبر اور کہا جائے گا یہ تمہارا مقام ہے اللہ دین فی نت آن ذکری یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھی یعنی ان کی آنکھوں میں عبرت نہیں تھی انہوں نے دنیا کو دیکھ کر ہماری یاد نہیں کی انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا وہ کانوں لا یسرتی او اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے یعنی اول تو وہ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے اور اگر سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے